پیاری امی جان ام المن سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے ایک دن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کریم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گنا بخش دیے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے عائشہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بڑی عقیدت و محبت سبحان اللہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن عب ابو ہروی رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید اب جیلانی رحمت اللہ تعالی کی چالیس سال تک خدمت کی اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر دو رکعت نماز پڑھ لیتے تھے منقول ہے کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ ہمارے غوث سے پاک رحمت اللہ تعالی لے روزانہ ایک ہزار رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے